اس مبارک سلسلے کا چھٹا ہلکا شناج فرمائے اللہ سیدنا محمد والا نجوم الحدا امبا بسم کتا الرحمن کاسملہ يا نساء النبي لستن كاهد من النساء إن ابتقيتن فلا تخضعن بالقول فيتمع الذي فلا تخضعن بالقول فيتمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأدعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا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 ادنیا متاؤن وخر متا دیا اوکم کال سلو سل مت سی من برادران اسلام واجب الفترام بزرگوں دوستوں بھائیوں عزیز نوجوانوں الحمدللہ کہ آپ کے اس مسجد مستشفہ میں اہتمام دقات راجو پروگرام ہے درو سے قرآن کے لیے حسن اتفاق ہے کہ آج بارہ ربی الاول کا دن تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و عظمت کا دن پھر بارہ کی موافقت بھی این سوموار کے دن ہوئی اور اللہ نے ہمیں یہ ماہ مبارک کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار محبت کا موقع جو ہے وہ بھی اپنے حرم پاک میں مسجد الحرام میں سرزمین حرم میں عطا فرمایا تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی خوش نصیبی ہے جیسے کہ علماء نے لکھا ہے اور قرآن پاک میں بھی ہے کہ کبھی کبھی آدمی سمجھتا ہے کہ یہ بات میرے لیے باعث نقصان دہ ہے تو اللہ نے فرمایا کہ تم یہ خیال نہ کیا کرو جسے تم برا سمجھ رہے ہو سکتا ہے تمہارے لیے مال میں آکبت میں بہترین داتا سبو حشن القم بل ہوا خیر جیسے کیسے یہ داشار اللہ تارا انہا کا قصہ ایک اب بظاہر تو بہت بڑی پریشانی کی بات تھی بہت بڑا اضطراب تھا لیکن وہ کیسا خیر جامع میں تبدیل ہوا کہ قیامت تک اللہ کا قرآن اترا براث سیدہ عائشہ ہوئی اور قیامت تک منبر و بہار پہ اللہ کا قرآن پڑھا جائے گا تو اسی لیے آپ نے دیکھا ہے کہ جیسے ڈینمارک نے یا ناروے نے یا اور یوروپین ممالک نے اب اور رشین ممالک نے سرکار دو عالم سلم لاحل و سلم کے خلاف جو کارٹون شائع کیے اپنے بغض باطن کا اظہار کیا حالانکہ اس کا آزادی رائے سے کوئی تعلق نہیں یہ آزادی رائے نہیں یہ آزادی یہ تحریر نہیں یہ بے باک صحافت نہیں بلکہ یہ بغل عباطل ہے اور یہ سازش کفر ہے جو مسلمانوں کے لیے ہر روز ہر رات ایک نئی سازش تیار کرتے ہیں ان کو الجھانے کے لیے ورنہ اگر یہ آزادی آزادی یہ رائے ہے تو پھر یہودیوں کے بارے میں رائے دینے پر کیوں سزا ہو جاتی ہے یعنی ایک صحافی یہ کہہ دیتا ہے کہ بھائی ساٹھ لاکھ یہودی قتل نہیں ہوا اس کو سزا ہو جاتی ہے کہ ہولو کے مسئلے پہ آپ نہیں بات کر سکتے تو پھر وہاں آزادی رائے کہاں چلی جاتی ہے اگر کوئی آدمی یعنی ایک بہت بڑا انٹرنیشنل لیول کا ماہر تعمیرات جب یہ حادثہ ہوا تھا تو نائن الیون کا جو حادثہ ہوا جس میں وہ ٹاور گرائے گئے حالانکہ کوئی صحیح عقل مند آدمی اس بات کی تعریف نہیں کر سکتا نہ اس کو اچھا سمجھتا ہے لیکن جب اس پر تبصرے کے لیے ماہرین کو بلایا گیا تو جب وہ پوری عالمی میڈیا پہ بیٹھ کے اپنی رائے کا اظہار کر رہا تھا کہ بھی کسی جہاز کے ٹکرا جانے سے اس ٹاور کا اس طرح بیٹھ جانا زمین میں جو ہے یہ سمجھ نہیں آ سکتا ہے اگر کسی سے جہاز ٹکراتا ہے وہ فلور تباہ ہو جائے زیادہ سے زیادہ دو فلور اڑ جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سکسٹی فائیو فلور میں جا کر وہ جہاز سکرائے لیکن بلڈنگ ایسے بیٹھ جاتی ہے جیسے اس کے بنیادوں کو پہلے سے ڈائنامیٹ رکھا گیا تھا جیسے بلڈنگیں گرائی جاتی ہے جب اس نے یہ بات کی تو فوراً اس کا بائی کر دیا گیا اور اس کو ٹی وی پر بند کر دیا گیا وہاں آزادی رائے کہاں گئی گئی تو بہرحال میرا مقصد یہ ہے کہ یہ نہ تو کوئی آزادی رائے کا مسئلہ ہے نہ یہ بے باز صحافت کا مسئلہ ہے یہ عالم کفر کی سازشیں ہیں کبھی وہ رشدی کو خریدتے ہیں کبھی وہ تسلیمہ نسرین کو خریدتے ہیں کبھی اس قسم کے بغض باطن کے اور گندی ذہنیت رکھنے والے صحافیوں کو خریدتے ہیں کبھی اس قسم کے بازاری اخباروں اور چیٹڑوں کو خریدتے ہیں اور اس کے ذریعے وہ چھیڑتے ہیں تاکہ اس سے دو رد عمل پیدا ہوں کہ کیا ایک تو دیکھیں کہ مسلمانوں میں ابھی حب رسول باقی ہے یا ختم ہو گئی اور دوسرا مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ اگر اس پہ احتجاج نہیں ہوتا اور مسلمان خاموش ہو جاتے ہیں تو مانا ہے کہ ہمیں پتہ بھی لگ گیا ہمارا ایک کیس ہو گیا ہمیں پتہ لگ گیا کہ مسلمان بے بےحص ہو چکا ہے اور اگر مسلمان اس پہ کچھ احتجاج کرتا ہے کچھ شور کرتا ہے ہم کہیں گے دیکھیں دہشت کرتے ہیں آر جگہ شرارتیں کر رہے یعنی جو آدمی آگ لگاتا ہے وہ تو دور کھڑا تماشا دیکھ رہا ہے لیکن جو آدمی آگ بجھانے کے لیے دوڑتا ہے اب اس سے غلطی سے اگر وہ آگ بجھنے کے بجائے بڑھ جاتی ہے تو اس کو ہر آدمی موضوع الزام ٹھہراتا ہے لیکن آگ لگانے والے کو کوئی نہیں پوچھتا ورنہ قاعدہ یہ تھا کہ البادی ازلم سب سے بڑا ظالم وہ ہوتا ہے جو ابتدا کا تو میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بہرحال جہاں دشمنوں نے دشمنی کی وہاں اللہ نے میرے آقا کے ساتھ جو وعدہ فرمایا تھا کہ ول الآخرت خیر اللہ کبی اللہ کہ میرے بدنی ہر آنے والی گھڑی جو ہے تیرے شان کو اور بلند کرتی چلی جائے گی آج آپ دیکھ لیں کہ پورے عالم میں عرب ہے عجم ہے دنیا کا کوئی ملک ہے کوئی زبان ہے گورا ہے کالا ہے جو بولی بولنے والا ہے ہر کسی کے زبان پہ محمد عربی کے نام ہے ہر آدمی کے زبان پہ اخباروں میں اشتہاروں میں گاڑیوں میں دیواروں میں اللہ نے ایسا حضور کے نام کو اونچا کر دیا ہے کہ دشمن پھر حیران ہو کے رہ گئے کہ ان کے دلوں میں اتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت کہ آج آپ دیکھ لیں کہ وہ لوگ یعنی جو اس قسم کے جلسے کرنا جو ہے وہ اپنے رائے یعنی علمی رائے کے مطابق جائز نہیں سمجھتے تھے لیکن آج وہ بھی مجبور ہو گئے ہیں کہ وہ سیرت کے نام پہ جلسے کریں کیونکہ حالات ایسے پیدا کر دیے گئے کہ اللہ نے حضور کی شان کو اور اونچا کر دیا اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ باد مخالف سے نہ گھبرا آئے او یہ تو چلتی ہے تمہیں اونچا اڑانے کے لیے کہ اگر ہوا مخالف چلے گی تب ہی تو آپ اونچے ہوں گے اگر ہوا مخالف نہیں چلے گی تو آپ کیسے اونچے ہو سکتے اس لیے خدا کی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے آج اللہ نے ہمیں درس قرآن اور وہ درس بھی ازواج رسول اللہ کے بارے میں علیہ سلاد والتسلیم وہ درس بھی بہات المومن کے بارے میں ہے وہ درس بھی نسائے رسول کے بارے میں ہے وہ درس بھی ازواج محمد مصطفیٰ کے بارے میں ہے اس لیے آپ دیکھیں گے کہ اللہ نے اسی لیے میں نے اپنے سابقہ جلوس میں عرض کیا تھا کہ سارے قرآن پہ نظر ڈالیں یہ لفظ زوج جو آیا ہے یہ صرف محمد مصطفیٰ کی بیویوں کے لیے آیا یا ایوی کل ازواج کا ورنہ آپ دیکھیں سیدنا ابراہیم الخلیل کی بیوی بی کو قرآن وبرا تو ہو کا کے لفظ سے مخاطب کرتا ہے بیوی بی آسیہ بڑی شان والی بیوی بی ہے کہ جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے جس کی دعاؤں کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے لیکن اس کے بارے میں بھی آتا ہے ذرب اللہ وسر للذین آمن نمر عطا فرعون وہاں بھی عمرا عطا فرآن ہے اسی طرح آپ دیکھیں کہ سیدنا عیشہ علیہ السلام کی عظمت کو دیکھیں کہ سیدنا عیشہ پھر ان کی والدہ بی بی مریم پھر بی بی مریم کی والدہ کی بی حضرت عمران کی بیوی لیکن وہاں بھی قرآن یہی کہتا ہے اس کالت عمرات عمران نظرافی وطنی محرن وہاں بھی لفظ امرا آتا ہے حضرت لوت اللہ کے پیغمبر ہیں حضرت لو علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں لیکن وہاں بھی یہی آتا ہے ذرب اللہ کف عمر لوتن وبراۃ لوہن یعنی وہاں بھی لفظ امرا آتا ہے یہ شان محمد مصطفیٰ ہے کہ فرمیا ایبی کل ازواج کا یعنی حالانکہ آیت تخییر ہے وہاں عورتوں حضور کی بیویوں کے لیے ایک بہت بڑی تمبی ہے لیکن خطاب ہے کل ازواج کا اللہ تبارک و تعالی نے وہاں بھی خطاب جہاں اپنے نبی کو خطاب کیا یا ایوہن نبی سے وہاں حضور کی بیویوں کو مخاطب کیا لفظ ازواج سے کہ یا ایوہنبی کل ازواج کا ان کن سنت اوریجنل حیات دنیا ہم تمہیں تقریب دیتے ہیں خیال دیتے ہیں دنیا جنی ہے تو آ جاؤ میں تمہیں کچھ دے دلا کے طلاق دے دوں گا اور اگر ان کو منت الدین حیات دنیا ان کو متن ترآخرہ اگر تم اللہ و الله الآخرہ اندل من بنکن اجن عظیمہ جو اب دیکھیں کہ یہ شان اگر ملا ہے تو ازواج محمد مصطفیٰ کو ملا ہے کہ باوجود اطاب کے باوجود اتاب کے اتاب بھی ہے لیکن لطف بھی ہے یعنی تعلیب بھی ہے لیکن تقریب بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیں اور یہ مقام صرف میرے آقا کو ملا ہے کہ جیسے دیکھیں کہ سیدنا آقا انعام دار وہ بھی ازواج کا مقابلہ ہے وہاں اللہ کی طرف سے تمبی بھی ہے یعنی تمبی بھی ہے تعدب بھی ہے لیکن خطاب یا اچھا آگے کیا دب برزادہ ازواج کا پھر بھی لفظ ازواج ہے اور لفظ زوج میں جو تباسل ہے جو تشاکل ہے جو برابری ہے وہ اہل لغت سے بخفی نہیں ہے تو یہ لہٰذا یہ خصوصی اہتمام یہ خصوصی شان اللہ قرآن میں کبھی برات عائشہ کے نام سے قرآن اتارتے ہیں کبھی آیت تقیر کے نام سے قرآن اتارتے ہیں کبھی آیت تطہیر کے نام سے قرآن اتارتے ہیں کبھی لفظ ازماج کا سے خطاب فرماتے ہیں کبھی یا نساء النبی رس من النساء کا خطاب دیتے ہیں اور کہیں حکم دیتے ہیں وہ کرنا بھی کھلنا بلا تبق وجنا تبرجاہلی دل اولا اللہ آخر تو اس لیے علما نے فرمایا کہ آیات تقہیر دیکھیں آیات حجاب دیکھیں آیات تتہیر دیکھیں جہاں بھی دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازواج رسول کے ساتھ ایک خاص لطف و کرم کا معاملہ فرمایا اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں اللہ کا شکر ہے آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں مطالعہ کر سکتے ہیں اخباریں پڑھ سکتے ہیں رسائل پڑھ سکتے ہیں <تصفح> اگر آپ غور کریں کہ سابقہ امتوں میں اور سابقہ انبیاء میں ایسے حالات پیدا ہوئے ہیں کہ اللہ کی توحید کو چھوڑ کے جب لوگوں نے شرک کیا وہ شرک پیدا ہوا اچھا اوسان و اسنام کے پجاری پیدا ہوئے اسی طرح آپ دیکھیں کہ بعض لوگوں نے یہ عقیدہ رکھا کہ جیسے اللہ کی ذات قدیم ہے مادہ بھی قدیم ہے ایک یہ بھی عقیدہ نکلا بعض لوگوں نے کہا کہ بھائی تین چیزیں ہیں صرف اللہ اور مادہ نہیں بلکہ اللہ بھی قدیم ہے مادہ بھی قدیم ہے اور روح بھی قدیم ہے یہ اچھا اسی طرح اب آپ آگے آگے دیکھیں کہ سب سے ترقی یافتہ قوم جو ہے وہ عیسائیت کی تھی کیونکہ ایسا ایسا ایسا قوم اپنے فکری اور علمی بلوک کو پہنچنی گئی نا تو جب سیدنا سید علیہ السلام کا دور آتا ہے تو قوم کا عقیدہ کیا ہو گیا کہ انہوں نے کہا کہ بھائی حضرت علیہ السلام جو ہے اللہ کا بیٹا ہے اچھا اکثر عیسائیت نے کہا کہ نہیں اصل بات یہ ہے کہ تین ہیں ایک باپ ہے ایک بیٹا ہے ایک ماں ہے یہ عقیدہ تسلیس ہے اس میں ذرا آپ غور کریں گے تو انشاءاللہ یہ بات سمجھ جائے گی تو عیسائیت کا ایک یہ تھا کہ ایک م... ان کا فادر ہے اور ایک بیٹا ہے اور ایک ماں ہے یعنی میری ہے بیوی بی مریم اچھا یہ ایسی عجیب قوم ہے کہ بی بی مریم ان کے نزدیک کتنا مقدس ہے کہ اس کو الہ سمجھا ہوا ہے اور ادھر ان کے یہاں ایک شراب ہے بدبخت شراب کی جو اس کا نام بلٹی میری ہے یعنی آپ دیکھیں خون آ شام مریم ادھر تقدس دیکھیں عقیدہ دیکھیں اور ادھر شراب کا نام دیکھیں یہ کیسی قوم ہے یعنی شراب جیسی حرام چیز کا نام اور نام حرام چیز کا اور نام بھی خون آ تو یہ بہرحال یہ تو ان کی اپنی بدقسمتی ہے نا کہ جب آدمی خدا کو چھوڑتا ہے تو پھر عقل تو چلی جاتی ہے نا اللہ پاک عقل تو چھین لیتے ہیں کیونکہ جب خالق کی عقل کو نہیں مانو گے تو پھر تمہاری عقل کیا کام کرے گی جی؟ ابھی آپ نے نہیں دیکھا ہے کہ لوگ چاند پہ پہنچ گیا لیکن خدا کو نہیں مانا اس عقل کا کیا فائدہ جو اپنے باپ کو بھی نہ پہچانے آپ کا بیٹا بہت پڑا ہوا ہو لیکن پوچھو تمہارا باپ کو آنے ہوگا یہ پتا نہیں تمہارا باپ کا کیا چھوڑو باپ کو تو سارا آدمی کہے گا بھی یہ کیسا ناخلف بیٹا ہے یہ کیسا گندا آدمی ہے اپنے باپ کو نہیں پہچانے باپ کو نہ پہچان تو گندا ہے جو خالق کو نہ پہچانے اپنے مالک کو نہ پہچانے جسے سارے عالم کو پیدا کیا اور اس کی قدرتوں کو وہ جتنے قریب سے دیکھ رہے ہیں ہم نہیں دیکھ رہے یعنی وہ جتنا مشاہدہ قدرت کر رہے ہیں کہ کیسے چاند بنایا کیسے قرے بنائے کیسے کواکب بنائے کیسے بروج بنائے کیسے ان کا نظام بنایا ہے اور کیسے یہ چاند گرہن ہوتا ہے کیسے سورج گرہن ہوتی ہے وہ بڑے قریب سے دیکھ رہے ہیں ان کے پاس رسائل ہیں حالات ہیں اسباب ہیں جہاز ہیں ہم نہیں دیکھ سکتے لیکن دیکھو خدا کو نہیں مان تو یہ بہرحال تو بہار صورت ایک تو نسارا میں ایک ایسا گروہ پیدا ہوا انہوں نے کہا یہ تین ہیں تثلیث ہے ان اللہ سالس ولاسا تین میں سے ایک خدا ہے تین میں ایک خدا ہے اللہ یعنی باپ اور بیٹا اور ماں اچھا پھر اس کے بعد ایک اور گروہ آیا نسالا کو نہیں نہیں یہ غلط کہتے ہیں اصل یوں نہیں ہے انہوں نے کہا اصل یہ ہے کہ باپ بیٹا اور روح القدس انہوں نے ماں کو نکال دیا انہوں نے کہا ابھی عورت کو اندر نہ لے آئے وا یہ کہ بھائی مزکر بھی خدا ہو اور منس بھی خدا ہو تو ذرا یہ بات عقل اپیل نہیں کرتی کہ دیکھا نا بھائی عورت بھی خدا بن جائے اور مرد بھی خدا بن جائے تو انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں وہ عورت والا کی سب نکال دو نا بی مریم کا تو اب یہ تین واقیدہ رکھو کہ بھی ایک باب ہے بیٹا ہے اور روح القدس ہے اچھا یہ نسارا <تصفح> میں بھی ہے اچھا اسی طرح یہود بھی ازیروں نے حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا بنا دیا لیکن آپ دیکھیں کہ آج تک چودہ سو سال گزر گئے ہر قسم کے فرقے پیدا ہوئے حضور کی امت میں لیکن کسی نے حضور کو خدا نہیں کہا نہ خدا کا بیٹا کہا بس میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ کوئی خاص قدرت کا اہتمام ہے نا کہ بھائی ورنہ حضور سے محبت کرنے والے کو عیشا علیہ السلام سے کم محبت کرنے والے تو نہیں ہیں نا عیشاء علیہ السلام کے ہماری نے تو عیشاء علیہ السلام کو چھوڑ دیا علیہ اسلام کے صحابہ نے علیہ اسلام کو چھوڑ دیا اور خود کہہ دیا کہ فض اب کا وقا آپ اور آپ کا خدا جانے جائیں آپ جنگ کریں ہم یہاں بیٹھے لیکن یہ تو اصحاب رسول نے کہا نہ کہ اصحاب محمد ہی یا رسول اللہ انصار نے بدر میں کہا یا رسول آپ ہمارا فکر کیوں کرتے ہیں ہم تو اصحاب محمد ہیں اصحاب مسا نہیں ہے ہم تو آپ کے آگے کٹیں گے دائیں کٹیں گے بائیں کٹیں گے جب تک ایک انساری بھی زندہ ہے کوئی تیر اور کوئی تلوار آپ کی طرف آگے نہیں آ سکتی ہم تو حضور کے صحابہ ہیں اتنی عشق کرنے والے صحابہ تابعین اور آج بھی حضور کے نام پہ مرنے والے لوگ ہیں الحمدللہ کہ بڑے سے بڑا فاسق ہے فاجر ہے کبھی نواز نہیں پڑی کلین شیو ہے کبھی بےچارے نے غسل کے فرائض بھی نہیں سمجھے ہیں کھڑے ہو کے ماشاءاللہ اللہ جانوروں کی طرح پشاب کرتا ہے لیکن حضور کے نام پہ مر جاتا وجہ کیا ہے مجھے کہ آخر محبت تو ہے نا اس سے بالکل اور محبت کے بغیر ایمان بھی قابل نہیں ہوتا حضور نے فرمایا کہ لا من وحد کو محتا اکون احبا رحمن ولدی و والدی ونہ اجمعین کہ اس وقت میں تم مومنٹ نہیں کہلو گے جب تک کہ باپ سے ماں سے اولا سے ساری کائنات سے پیارا محمد عبصبانہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن ایک بات سمجھ لو اسی بھی علماء نے فرمایا کہ ایک محبت اختیاری اور ایک محبت غیر اختیار محبت اختیاری کے بارے میں مسئلہ ہے غیر اختیاری تو ہمارے بس میں نہیں ہر آدمی کو اپنی اولاد سے محبت ہے ہر آدمی کو اپنے بہن بھائیوں سے محبت ہے اپنے بیوی بچوں بی سے محبت ہے یہ تو طبی بات ہے ایک ہے اختیاری محبت کی آدمی کا ایک بیٹا ہو بڑھاپے کی اولاد ہو وہ سب سے پیارا ہو اس کی آنکھوں کا تارا ہو اس کے بغیر وہ زندہ نہ رہ سکتا ہو لیکن اگر وہ حضور کے شان میں ایک لفظ غلط کہے تو باپ اٹھ کے منہ پہ تھپڑ بارتا ہے بھول جاتا ہے کہ کہنے والا میرا بیٹا ہے وجہ کیا ہے حضور کی محبت غالب غالبات اب بیٹے کی محبت کچھ ہی نہیں اس کا سگا بھائی اگر حضور کے شان میں گستاخی کرے گا کیا کہ نکل جاؤ تمہارا میرا کیا چاہ لو کہ تم حضور کے گسا ہو تو وہ محبت اختیاری ایسی چیز ہے کہ الحمدللہ مومن چاہے جیسا بھی ہے نا اس کے دل میں جو حضور کی محبت ہے وہ کسی کی آج بھی دیکھیں ایک آدمی کو کہیں قرآن پھینک کے دکھائے حدیث مبارک کی کتاب لے لے اور اس کو گو پھینکے چھوٹے بچے حالانکہ اچھا لوگ بھی جانتے ہیں یار یہ بچہ ہے سکول میں پڑھتا ہے پانچ آٹھ سال کا بچہ ہے یہ بیچارہ ابھی تو مکلف بھی نہیں ہے لیکن اس کو بھی اٹھ کے تو تھپڑ ماریں گے نہیں ہی قرآن پھینک دیا رہی ہے شرمیات حالانکہ بچہ ہے وہ اس بیچارے کو کوئی مسئلے کا پتہ نہیں ہے وہ تو کتاب سمجھ کے پھینک رہا ہے لیکن کیا ہے کہ وہ محبت جو ہے وہ ہے تو اسی لیے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آخر اس بات پہ آپ غور کریں کہ عیسیٰ کو خدا وان کہنے والے پیدا ہوئے حضرت عزیر کو خدا کہنے والے پیدا ہوئے تین خدا ماننے والے پیدا ہوئے ملائکہ کو خدا کی بیٹیاں کہنے والے پیدا ہوئے لیکن حضور محمد مصطفیٰ کو نہ کسی نے خدا کہا نہ کسی نے خدا کا بیٹا کہا اچھا باقی کبھی کبھی ہوتا ہے جیسے شعر و شاعری میں آ جاتا ہے کہ جو مستفی تھارش پہ خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر یہ شاعریوں کا کلام ہے یہ نہیں کہ کسی جماعت کا کلام ہے یا کسی عالم کا کلام ہے یا ان کے کسی مستند فرقے کا کلام ہے کبھی نہیں سوال پیدا نہیں ہوتا کبھی نہیں کہیں گے وہ بھی یہ کسی شاعر نے اپنے شعری غلوب میں آ کے ایسی بات کہہ دی یا کسی شاعر نے کہہ دیا کہ دی ہم نے مدینے میں بغیر عین کا عرب دیکھا بغیر عین کا عرب دیکھا اب عین نکال دو تو باقی کیا بچے گا رب یعنی عین عرب کی نکال لیں تو باقی رب رہے گا نا کہ بغیر عین کا عرب دیکھا یعنی رب دیکھا کہ حضور کو گویا کہ رب ہے بظاہر تو عرب ہے لیکن اصل میں وہ رب ہے تو یہ بھی شاعرانہ کلام ہے یہ نہیں ہے کہ کسی جماعت نے ذمہ داری دی کسی جماعت نے یہ ذمہ داری قبول کی ہو کہ جی ہاں ہم حضور کو خدا سمجھتے ہیں یا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں سوال ہی پیدا نہیں اسی لیے ہمیشہ جب پارلیمنٹ میں قادیانیت کے مسئلے پر مرزا ناصر سے بحث ہو رہی تھی تو حضرت مفتی محمود رحمت اللہ علیہ زندہ تھے تو مرزا ناصر نے وہاں آ ہمارے اخبارات اور پمفلٹ اور سارا صاحب کا اتنا بڑا بنڈل اٹھا کے پیش کیا پارلیمنٹ میں انہوں نے کہا کہ میں ایم این اے سے نیشنل اسمبلی کے ممبران سے اور سپیکر سے اور آپ سب لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ان مولویوں کی باتوں میں نہ جایا کریں یہ دیکھیں یہ پمفلٹ ہے جس میں اہل حدیث نے انفیوں کو کافر کہا ہے اور یہ دیکھیں پمفلٹ ہے جس میں ہنفیوں نے اہل حدیثوں پہ کفر کے فتوے دیے یہ دیکھو کمپلیٹ ہے جس میں اہل سنت نے شیعہ کو کافر کہا ہے اور یہ دیکھیں جناب جس میں شیعہ نے اہل سنت کو کافر کہا ہے یہ دیکھیں جناب جس میں انہوں نے خوارج کو کافر کہا ہے خوارج نے ان کو کافر کہا ہے یہ دیکھیں جناب انہوں نے منکرین حدیث کو کافر کہا ہے منکرین حدیث نے ان کو کافر کہا ہے یہ تو مولویوں کی عادت ہے ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں اسی ضمن میں قادیانیوں کو بھی یہ کافر کہہ دیتے ہیں تو یہ تو ان کو مرض ہے یہ تو ان کو تکلیف ہوتی ہے اسی طرح کا ہمیں بھی یہ کافر کہتے ہیں لہذا ہم بھی کافر نہیں یہ دیکھیں اشتہار موجود ہے ورنہ تو پھر ساری دنیا کافر ہوگی سنی بھی کافر ہو گئی سیا بھی کافر ہو گئے تو اسی طرح ایک نوجوان کو چرسا قبل بچہ بھی چارہ نوجوان تھا کسی مدرسے میں ابھی پڑھتا ہوگا وہ آیا اور مجھے آ کے کہنے لگا کہ میں نے چند کتابیں پڑھی ہیں تو مجھے یہ پتہ لگا کہ یہ تیبندی بھی کافر ہیں میں نے چلو ٹھیک ہے اور میں نے کہا اور کیا پڑھا انہوں نے کہا مجھے یہ بھی پتا لگا کہ تبلیغی جماعت والے جو ہیں یہ بھی کافر ہیں میں نے کہا یار شیعہ اور وہ انہوں نے کہا وہ تو خیر کافر تھے میں نے کہا خوارج کہتے ہیں وہ بھی کافر تھے تو میں نے کہا شیعہ بھی کافر تھے خوارج بھی کافر تھے ربافل بھی کافر تھے باقی بریلوئی کہتے ہیں جو تو بالکل قبر پرست ہوتے ہیں مشرک وہ پکے کافر ہوئے تو میں نے کہا باقی بے بندی بچے ہوئے تھے وہ بھی کافر ہو گئے تبلیغی ہو گئے میں کہا مسلمان کتنے پرسینٹ بچے ہیں اس پہ بھی کبھی غور کیا ہے کہ مسلمان کتنے بچے یہ سارے تو کافر ہو گئے کہتے نیچے جی اس بچے تھوڑے بچے ہیں لیکن بہرحال حق والے تھوڑے بھی ہوتے رہے نہیں حق والے تھوڑے کی بات نہیں ہے سوال یہ ہے کہ بھر تو پورے عالم اسلام میں جتنے مسلمان ہیں وہ تو ان لوگوں میں سے ہیں ان کو تو ہم نے کافر قرار دے دیا تو مسلمان تو کوئی نہ تو انجام کیا ہوگا ان باتوں کا تو میرے بھائی کہنے کا وقت اچھا اب جناب پارلیمنٹ کے لوگوں نے ہمیں خود بھی بتایا تو ان نے کہا ہمیں تو بالکل یعنی ہم تو پریشان ہو گئے کہ آج تو پھنس گئے واقعی وہ تو رسالے ہیں پنترٹ ہیں اخبارات ہیں اختیارات ہیں جن کا کوئی انکار نہیں کر سکتا اور اگر یہ ایک دوسرے کو کافر کہنے کی بات ہے تو کادیاں نہیں کہتے ہیں اسی طرح ہمیں بھی کافر کہتے ہیں صبح حال جب اسپیکر نے مفتی صاحب سے کہا کہ ہاں جی آپ جواب دیں تو انہوں نے کہا کہ جی جو کچھ مرزا ناصر نے کہا ہے اور جو انہوں نے اشتہارات دیے ہیں جو انہوں نے پمپلٹ پیش کیے ہیں بالکل ٹھیک آپ کو اور حیران کہ بھئی یہ موتی صاحب کو تو کہنا چاہیتا جی بھائی جی پتا نہیں جھوٹ جی ہے غلط ہے پتا نہیں انہوں نے خود چھاپے ہوں ہمیں کیا پتا یہ تو چھپے ہوئے لائے ہیں نا ہمیں کیا پتا ہے ان نے چھاپے ہیں کیسے لیکن مفتی صاحب تیز نہیں کر رہے وہ تسلیم کر رہے ہیں انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے لیکن انہوں نے کہا مسٹر سپیکر ہماری بات سنی کہ جب علماء لما بند کے بعد لوگوں نے مکتبہ فکر بریلوی پہ کفر کا فتوا لگایا تو کیوں لگایا وجوہات کفر کیا تھیں کہ یہ غیر اللہ کو مشکل کشا سمجھتے ہیں یہ غیر اللہ کی نظر نیاز چڑھاتے ہیں یہ قبروں پہ سجدہ کرتے ہیں اس لیے کافر ہیں چارج شیٹ کیا تھی وجوہات قبر کیا تھے جب یہ فتوا یا تو علماء نے کہا اور کہا جی یہ جو کچھ آپ نے لکھا ہے یہ جاہل کرتے ہیں ہم علماء نہیں مانتے ان باتوں کو غیر اللہ کی نظر کفر ہے قبر پہ سجدہ کرنا بالکل حرام ہے غیر اللہ کے نام پر وجوہات باقی نہ رہے تو فتویٰ خود بخود ختم ہو گیا انہوں نے فتویٰ دیا تھا کہ دے بندی جو ہیں یا تبلیری جو ہیں یہ گستاخ ہے یہ حضور کو اپنا بڑا بھائی سمجھتے ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور یا اللہ کی شان میں توہین کرتے ہیں یہ جناب یہ ہے کہ بھائی اتنے شدید ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نبوت کا بھی انکار کرتے ہیں اس لیے کافر ہیں تو علم عمد مند نے وجوہات کفر کا انکار کرتے ہیں ان کا تم جھوٹ کہتے ہو ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سید البشر مانتے ہیں ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نور نبوت کے بھی قائد ہیں ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام کائنات کے مخلوق سے افضل مانتے ہیں ہم تو انہیں امام و مانتے ہیں تو لہذا علماء دے بند نے بھی وجوہات کفر کا انکار کر دیا تو جب وجوہات کفر کا انکار کر دیا تو فتوافت بہت ختم ہو گئے تو ان کہا مرزا ناصر سے دو منٹ کی بات ہے ان پہ جو امت کا فتوا علماء کا فسوا اجماعی فصو آیا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی عدیانی کو یہ نبی مانتے ہیں اور بال جو ہیں وہ نبی نہیں مانتے لیکن اس کو مجدد مانتے ہیں تو یہ بھی انکار کر دے کہ امر جی راحب ہم نہیں مانتے جب یہ وجوہات کو پھر کا انکار کر دیں گے فتوا ہمارا خود, خود ختم ہو جائے گا تو ایک منٹ کی بات ہے مرزا صاحب سے کہیں کہ یہ وجوہات کو پھر کا انکار کریں اب وہ کیسے کہے جناب کی نبی نہیں تو اس کے دادے کی نبوت جاتی تھی نا تو اسی لیے بہرحال اس نے کافر بننا تو منظور کیا لیکن اپنی بات سے نہ ہٹا تو میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آخر کوئی وجہ ضرور ہے کہ اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء والمرسلین کو ایسے محفوظ رکھا ہے کہ ان کو کسی نے خدا نہیں کہا ان کو کوئی جماعت مسلمانوں میں آج تک پیدا نہیں ہوئی انہوں نے کہا خدا کا بیٹا ہے وجہ کیا تھی علماء نے لکھا کہ وجہ یہ تھی کہ اللہ نے حضور کی نبوت کو قیامت تک رکھنا تھا اور خاتم الانبیاء امبیا اب تھے اگر آپ کو بھی نعوذ باللہ کوئی جماعت خدا کا بیٹا ہے خدا بنا لیتی تو پھر ختم نبوت کا مسئلہ کیسے حل ہوتا نبی تو نہ رہا جب نبی ہی نہ رہا تو اب کیا مطلب کون نبی آئے گا پھر حضور کے بعد تو کوئی نبی نہیں ہے خاتم ہیں کہ لا نبی عبادہ ولا رسول عبادہ ولا کتاب اباد کتاب ہی ولا شریعت اباد شریعت ہی تو اب اگر خدا نخواستہ خدا نخواستہ خدا نخواستہ یہ عقیدہ راست ہو جاتا کہ حضور خود خدا ہے یا حضور خدا تو نہیں ہیں لیکن خدا سے جدا بھی نہیں ہیں یا حضور خدا کے بیٹے ہیں یا حضور نعوذ باللہ خدا کا سایہ ہیں یا اللہ ان میں حلول کر کے وہ تذبا گرہ کے دیتا اس لیے چونکہ اللہ نے حضور کی نبوت کی حفاظت کرنی تھی تو ایسا اہتمام کر دیا ایسی حفاظت کر دی کہ کوئی ایسا فرقہ نہیں پیدا ہو اب اسی طرح غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نے چونکہ حضور کی نبوت قیامت تک حضور کی شریعت بھی قیامت تک حضور کا اسلام بھی قیامت تک تو اللہ نے ایسا انتظام کر دیا تھا کہ اگر حضور کی بیویاں حضور کے بعد کسی اور کی بیویاں بن جاتی تو پھر وہ بیوی تو قیامت تک نہ رہتی حضور طلاق دے دیتے اور اجازت ہوتی کہ دوسرا بندہ بھی شادی کر تو وہ تو پھر کسی اور کی بیوی بن جاتی وہ حضور کی بیوی تو نہ رہتی تو اللہ نے ایسا انتظام کیا کہ میرے پاک نبی کی شان ایسی بلند ہو ایسی اونچی ہو کہ بعد خدا بزرگ تو یہ قصہ ہے مختصر اور پھر ایسا انتظام کر دیا جائے کہ ان کی بیویاں بھی ایسی محفوظ ہو جائیں ایسی مصعول ہو جائیں ایسی معمول ہو جائیں ایسی پاکیزہ ہو جائیں کہ وہ بھی قیامت تک پھر محمد مصطفیٰ کی بیویاں رہیں اور حضور کے بعد بھی وہ کسی کی بیوی نہیں بن سکتی جو میں نبوت باقی ہم بہارے اسلام سلام آئے گزر گئے نبوت ختم ہو لیکن حضور کی تو نبوت باقی ہے قیامت تک اسی لیے آپ دیکھیں کہ ایک پرانے پاک نے جو آیت فرمائی کہ ماں کا نب محمد النبا کم بلا کر رسول اللہ وقا تم تو وہاں اللہ نے یہاں یہ نبی کی کہ حضور تم نے صرف مزدور کے باپ نہیں ہے آگے بھیا بتائی کہ آپ تو خاتم النبیین ہیں اگر ہم حضور کے کسی بیٹے کو زندہ چھوڑ دیتے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی جاہل ایسا بھی پیدا ہوتا گیا تھا حضور کا بیٹا ہے لیا تھا یہ بھی حضور کے بعد تخت کا وارث ہے حضور کے بعد حضور کا گدی نشین ہے حضور کے بعد حضور کی مسلط کا وارث ہے اللہ نے فرمایا ہم نے اپنی تقدیر میں فیصلہ ہی ایسا کر دیا کہ حضور کے جتنی اولاد ثقور ہے وہ حضور کی زندگی میں فوت ہو جائے حضور کے بعد کوئی بیٹا زندہ ہی نہ ہو کہ ماں محمد نام محمد روسو اسی طرح اللہ نے حضور کی بیویوں کا معاملہ فرمایا کہ اب دیکھیں کہ امتی کو تو حق ہے کہ اگر چار بیویاں بی ہیں ایک بیوی بی مر جائے تو دوسری چوتھی شادی کر لیں حضور کی امتی کو تو یہ حق ہے کہ چاروں بی بیویوں کو طلاق دے چار کی چار اول کر لیں اس میں چار بیویا سے جھگڑا ہو گیا چاروں کو تلاش دیتی اب چار کے بجائے آپ چار سے نکاح کر دیتا ہے یعنی امتی کو یہ حق ہے لیکن اللہ نے اپنے نبی کا یہ حق روک دیا پر میں لا یہ سا اب ان بیویوں کے بعد آپ کے لیے کوئی عورت خراب نہیں بس ان کو ہم نے آپ کے لیے چن لیا ہے اور آپ کو ہم نے ان کے لیے چن لیا ان کا <کت> <کت> اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے ساتھ ایسا جوڑ لگا دیا ہے اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے حضور نے دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے بیوی وہ عطا فرمائیں جو جنت میں بھی میری بیوی اور میری بیٹیاں بھی اس بندے کے گھر میں جائیں جو جنتی ہو یعنی آپ اندازہ کریں کہ حضور نے فراہیا کہ میری بیٹیاں بھی اللہ عر کے گھر میں بھیجنا اچھا حالانکہ حضور کی بیٹیوں کا نکاح تو پہلے کافروں سے ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا نکاح جو ہے پہلے اتبا سے ہوا عمر ابن امرلاس سے ہوا تو وہ کافی تھے لیکن حضور کی وہ دعا قبول ہو گئی کہ انہوں نے تلاک دے دی امر انس مسلمان ہو گئے اور وہ دونوں جو ہیں بیٹیاں بی بی ازواج بنی سیدنا عثمان کی اس لیے وہ ذن کہ اور سیدنا عثمان بھی جنتی نہیں بلکہ جنتیوں میں سے عشرہ مبشرہ بلکہ ان لوگوں میں سے جن کو حضور نے زندگی میں ان لفظوں سے مبارک دی ہو کہ ماں ذرہ عثمان ما عمل بعد اليوم کہ عثمان آج کے بعد تمہیں کوئی عمل نقصان نہیں پہنچا سکتا تیری جنت کا اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے یعنی اتنا بڑا مقام جس کو مل جائے وہ دعواد محمد مصطفی بنے سیدنا علی دعواد محمد مصطفی بنے جو ابن عم النبی المصطفی اور خلیفہ راشد ہے اور جو ماشاءاللہ اللہ علوم دینیہ کا سر بڑا ہے اور جو اولیاء اللہ کی ولایت کا سر چشم کا سب سے بڑا سردار ہے اللہ نے اس کے گھر میں حضور کی بیٹی کو بھیجا اس لیے حضور کی وہ دعا بھی منظور ہوئی کہ یا اللہ میری بیویاں وہ ہوں کہ پھر یہ نہ ہو کہ میرے بعد پھر وہ کسی اور کی بیوی کہلائے نہیں میری بیوی وہ ہو جو جنت میں بھی میری بیوی رہے تو یہ شان اگر ملا ہے تو صرف ازواج رسول محمد مصطفیٰ کو ملا اب جناب دیکھیں کہ ہم نے جو آئت تلاوت کی تھی اس میں ہم نے ساری بحث الحمدللہ للہ الحمدللہ تقریبا کر دی ایک تو حکم اللہ نے دیا کہ اپنے گھروں میں رہو تو اس لیے کہ عورتوں کے لیے پہلا پردہ جو ہے گھر کی چار دیواری ہے اس کے بعد یدنی علیہن من نمن پھر چادر کا پردہ ہے اس کے بعد آنکھوں کو جھکانے کا پردہ ہے اس کے بعد کسی غیر محرم سے کھل کے نہ ملنے کا پردہ ہے اس کے بعد کسی غیر محرم سے بات کرنے میں بے تکلفی نہ کرنا اس کی بھی اجازت نہیں پر جب بات کرو مختصر کرو ضرورت کی بات کرو اور بات ایسے انداز میں نہ ہو جس میں لوچ ہو نرمی ہو اور اگلے کے دل میں کچھ نعوذ باللہ غلط خیالات پر میں ایسی بات نہ کیا کریں فلاں فضان بالکل نرم بات نہ کریں بس نہیں ہے اچھا بعد میں فون کریں السلام علیکم تاکہ آئندہ کوئی آدمی بڑھنے کی ضرورت ہی نہ کر سکے یہ پردہ ہے اچھا اس کے بعد یہ حکم ملا تھا کہ ولا تبرجنت تبرجن جاہلی تلکلا تبر جمانہ جیسے برج کہتے ہیں نا ٹاور جو دور سے نظر آئے اظہار زینت اب اظہار زینت لباس کے ذریعے کریں اظہار زینت اپنے زیورات کے ذریعے کریں اظہار زینت اپنے چال ڈھال کے ذریعے کریں ساری چیزوں سے اللہ نے اسلام میں منع کر دیا اچھا جب اتنا بڑا سخت حکم آ گیا کہ گھر سے نہ نکلو نکلنا پڑے تو سادگی سے نکلو نکلنا پڑے تو بلا وجہ کا تبرج اختیار نہ کرو نکلنا پڑے تو زمین پہ پاؤں مار کے نہ چلو کہ تیرے پاؤں کے زیور کی جھنکار جو ہے کوئی دوسرا نہ سن پائے کسی سے بات کریں تو نرمی سے نہ کریں سفر کرنا ہو تو بغیر محرم کے نہ کریں کہ ساری پابندیاں تھیں تو ان پابندیوں پہ پورا اترنا کوئی آسان بات نہیں ہوتی تو اللہ نے علاج بھی بتلا دیا کہ ان چیزوں کا علاج کیا ہے عکیم نسلا کہ نماز کا ہے جب نماز سے تعلق ہو جائے گا تو تمہارا سلا اللہ سے جڑ جائے گا نماز سلا بین العبد و بین الرب نماز قرۃن آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز دین کا ستون ہے نماز نجات کا ذریعہ ہے نماز فلاح کا ذریعہ ہے نماز جو ہے فرق بینغلبوں میں کافر ہے تو نماز کا ہی علاج بترا دیا اسی لیے آپ دیکھیں کہ جہاں جہاں جہاں جہاں تکلیف کا ذکر آیا ہے اللہ نے علاج یہ بترایا جیسے فرمایا والا قدن عالم ان کو صدر کا ویما اللہ نے فرمایا ہم پکی بات ہے ہم جانتے ہیں یہ کافر آپ کے بارے میں جیسی باتیں کرتے ہیں آپ کو تکلیف ہوتی ہے آپ کو دلی صدمہ ہوتا ہے آپ کو دلی تنگی ہوتی ہے لیکن آگے علاج کیا بتایا فرمایا والا کد نالم ان گی کدیوا لسب دربی کب گی میرا بدنی اپنے رب کی تصویر کرو اپنے رب کی تحمید کرو اس کا علاج لڑائی نہیں اس کا علاج زور نہیں اس کا علاج یہ ہے کہ اللہ کے ذکر میں آ جاؤ تصویر ہاتھ میں آ جاؤ وہ کم من ساجدین اور سجا کرنے والوں کے ساتھ مل جاؤ اور جب تم ان سے ملو گے اللہ کا ذکر کرو گے اور تصویر سے نوازوں کی ابتدا کرو گے بارہ قسم کا رقو میں جاؤ گے تو تسبیح ہے سجدے میں جاؤ گے تو تسبیح ہے تقبیر تہری ماں کے بعد تسبیح ہے کم سین بدھ رب کا ہتا یا کل یقین تو علاج یہ ہے کہ جب اللہ کے ذکر میں آؤ گے تو ذکر سے دل کو طاقت بھی دے گی اطمی نان ملے گا اللہ بکر اللہ کلو اس لیے جب بی, بی فاطمہ نے بی بی زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک سے سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ کوئی خادم ہمیں بھی عطا فرما دیں کہ گھر کے کام کے اندر مددگار ثابت ہو اب سارے گھر کا کام کر رہا ہے حضرت حسن حسین ہے بی بی امے کو سو میں بچوں کو بھی سنبھالنا ہے پھر چکی پہ بھی اگر کبھی کاٹا قدرت سے مقدر سے مل جائے تو پیسنا ہے گھر میں آگ بھی جلانی ہے لکڑیاں بھی لانی ہیں اور روٹی بھی خود تیار کرنی ہے اگر خادم مل جائے حضور پاک نے کیا علاج بتایا فرمایا فاطمہ ہر نواز کے بعد سبحان اللہ سے تیس بار الحمدللہ سے تیس بار اللہ اکبر چوتیس بار پڑھ لیا کرو بس یہ ذکر جو ہے تیری غذا بن جائے گا یہ تصدیح جو ہے تیری قوت تیری طاقت کا ذریعہ بن جائے گی اس سے پھر تجھے تحبل آئے گا قوت برداشت آئے گی اور ساتھ یہ بھی بترا دیا کہ یہاں تو تکلیف سے بھی گزر جائے گی اصل بات تو آخرت کی ہے وہاں یہ دنیا کے خادم کام نہیں آئیں گے وہاں تو آبال سالیہ ہوں گے تو اللہ نے پھر وہاں ولبان رکھے ہیں اس لیے برما وہاں سلا تھا و آپ زکات اور اگر تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ صاحب نصاب بنائے تو ادا کریں بلّہ رسول یاد رکھو کبھی پہلے تفصیل ہوتی ہے بعد میں خلاصہ ہوتا ہے کبھی پہلے اجمال ہوتا ہے بعد میں تفصیل ہوتی ہے کبھی پہلے خاص ہوتا ہے بعد میں عام ہوتا ہے کبھی پہلے عام ہوتا ہے بعد میں تفصیل ہوتی ہے اس لیے عام و خاص کی نسبت ہوتی ہے اب پہلے حکم دیا تھا وا کم ن سرا زکات اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہاں اللہ نے پہلے پہلا کیا حکم تھا وہ کرن بھی کلنا اپنے گھروں کو لازم پکڑو یہ امر ہے اس بات کا بلا تبر جاہلی دل اولا یہ ڈاہی ہے کہ تبرجہلی اولا اختیار نہ کرو اظہار زینت نہ کرو زینت لباس کی ہو یا زینت زیورات کی ہو اب پھر عوامل آ گئے وہ اکیم نثراتی نزکات یعنی قرآن کی آیت پہ غور کریں عوامر بھی ہیں نواحی بھی ہیں امر بھی ہے نہ بھی ہے کہیں حکم دیا جاتا ہے یہ کرو کہیں حکم دیا جاتا ہے یہ نہ کرو کہیں حکم دیا جاتا ہے اچھا یہ کرو کہیں حکم تفصیل اچھا سے ہے کہیں حکم اجوال سے ہے اچھا خدا کی قدرت دیکھیں قرآن کا موجودہ دیکھیں کہ چودہ سو چھبیس سال گزر گئے اب کمپیوٹر کا دورہ ہے اب کمپیوٹر پہ بات مسلمانوں نے محنت کی جی ہے آپ حیران ہوں گے کہ پورے قرآن میں جو امر ہے نا عوامر اب عمر کے سیرے ہیں وہ ایک ہزار ہے. پورے قرآن میں اللہ نے جتنا حکم دیا ہے نا یہ کرو یہ کرو یہ کرو عوامر جو ہیں وہ ایک ہزار اچھا خدا کی قدر دیکھیں کہ عوامر بھی ایک ہزار ہے تو نو بھی ایک ہزار ہے نہ کے سیرہ بھی ایک ہزار یعنی جتنے عوامر ہیں اتنے نواہی ہیں اب یہ اتفاق تو نہیں ہو سکتا نا کہ تیئیس سال میں قرآن اترا لیکن اس کے عوامر بھی ایک ہزار بندے ہوں اور نواہی بھی ایک ہزار بنتے ہیں ان میں کوئی فرق نہ آئے تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی عظمتیں ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کا ایجاد ہے کہ اس کے ہر حکم کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی بات چھپی ہوئی ہے کہ جون, جون دنیا ترقی کرتی جائے گی ایجاد قرآن اور ظاہر ہوتے جائیں گے قرآن کی حکمتیں اور کھلتی جائیں گی قرآن کے اثرات اور دنیا کے سامنے آتے اس لیے اچھا یہ بھی یاد رکھیں جہان کا حکم ہے وہاں زکات کا حکم ہے یہی وجہ تھی کہ حضرت ابو بکر ربی اللہ تعالیٰ انہوں نے اعلان کر دیا تھا کہ جو زکوٰۃ کا منکر ہوگا میں کی کروں گا تو لوگ حیران ہو گئے ہم نے کہا آج زکوۃ کا انکار ہے کل کوئی نواز کا انکار کر دے گا پھر تو دین ختم ہوتا چلا جائے گا اس لیے برمائے کہ میں بالکل کی تال وطین زکوۃ آگے دیکھے جامع حکم اللہ برسول اللہ کی اطاعت کریں اللہ کے رسول کی اطاعت کریں اب اللہ سے ہماری براہ راست و بات نہیں ہو سکتی نہ زیارت ہو سکتی ہے دنیا میں تو اللہ کی بات کیسے پہنچے گی رسول کے ذریعے پہنچے گی اور اللہ کے رسول کس کی بات کرتے ہیں اللہ کی بات کرتے ہیں اس لیے برن بات اللہ رسول نمریل انا لا لان کمر سالل بائی درک تطہیرا اللہ نے فرمایا انسر کے لیے اللہ تبارے فرماتی بتا رہا دادا فرماتی بان آل تاکہ دور کریں تو شیر جس کو اے اہل بیت ویو تہر تت اور تمہیں پاک کریں پاک کرنا اب جناب سمجھے کہ بہت سارے لوگوں کو اس میں دکھا یہ لگا ہے کہ یہ آیت تطہیر تطہیر کا بنا ہوتا ہے پاک کا پہلی چیز تو یہ ہے کہ آیت تطہیر کا مسداغ کون ہے اس بات کو سمجھیں اس میں بڑا چونکہ رواق نے بے انتہا اس پر کتابیں لکھی ہیں اور بڑا عجیب قسم کی ایک بات لوگوں کے دماغوں میں پھیلا دی ہے کہ ان کے نزدیک دو باتیں ایک تو لفظ اہل بیت سے مراد کون ہے بات کو سمجھیں کہ لفظ اہل بیت سے مراد کون ہے دوسرا ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اہل بیت جو ہیں وہ معصوم ہیں یہ دو باتیں دماغ میں رکھیں گے تو انشاءاللہ پھر بات سمجھ آئے گی پہلی بات تو یہ ہے کہ آہل بید کون ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اہل بیت جو ہیں وہ معصوم ہے تو ان کا عقیدہ یہ ہے کہ آہل بیت جو ہیں وہ صرف سیدنا علی ہیں اور بی بی فاطمہ حسن حسین حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے ہیں بس اہل بیت کا اطلاق ان پہ ہوتا ہے یہ اسی سے انہوں نے پھر نکالا ہے پنج تن یا پانچ تن اسی سے لفظ بنایا گیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ بھائی پانچ تن جو ہے اس کو عام طور پہ وہ پانچ تن کہتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بی بی ام سلمہ بھی ہیں اور بی بی عائشہ بھی ہیں اور صحیح حدیث کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لیکن ایک بات یاد رکھیں قرآن کی ان آیات کے اترنے کے بعد اس آیت کا نام کیا ہے آیت تحہیر اس سے پہلے آپ نے پڑھا تھا آیت تخییر جس میں اختیار دیا کیا گیا تھا اس سے پہلے آپ نے پڑھا تھا آیت حجاب تو اس آیت تحریر کے اترنے کے بعد ایک واقعہ ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے اوپر کالے رنگ کی چادر مبارک تھی شاید یہ کالی کملی اسی سے نکالی ہو یعنی ہو سکتا ہے اللہ عالم بہرحال ایک تو وہ لفظ آتا ہے نا قرآن پاک کا کہ جب پہلی باہر اتری تو حضور پاک نے آ کے بیوی بی خلیجہ سے فرمایا تھا کہ ضملوں ملونی ضمل ملونی نہیں تو انہوں آپ پہ کپڑا ڈال دیا تو حضور کا بدن مبارک کانپ رہا تھا اثر واحد سے تو اس سے بھی بات کہتے ہیں کہ وہ کپڑا جو ڈالا گیا وہ کالی کملی تھی کہ اس میں لفظ کالی کملی کا قرآن میں نہیں ہے قرآن میں ہے یا ایوہل مزمل کم اللہ خلیدہ قرآن میں ہے یا ایوہل مدف اے کپڑے میں لپٹنے والے میرے نبی وہاں یہ لفظ کہیں نہیں ہے کہ کالے کپڑے میں لپٹنے والے تو اسی طرح یاد رکھیں کہ کالا کالی پگڑی پہننا تو ثابت ہے کہ عزور کہ حضور آقا انعام دار رحمت دو عالم نے حالانکہ ساری زندگی حضور کو سفید کپڑا پسند رہا سفید رنگ پسند رہا حضور نے فرمایا کہ مردوں کے لیے بہترین رنگ جو ہے وہ سفید ہے زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد یعنی کفن بھی سفید ہے اچھا اب جس دن مکہ فتح ہوتا ہے مکہ کی فتح کے موقع پر یعنی یاد رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو سر پہ پگڑی مبارک سیاہ اس دن آپ نے سیاہ پگڑی باندھی ہے اب اس دن سیاہ پگڑی کیوں باندھی ہے باد علما فرماتے ہیں کہ کعبے کی مناسبت سے کے خلاف ہے کعبہ بھی تو سیاہ اچھا بعض علما فرماتے ہیں کہ سیاہ کپڑا پہننا کوئی فخر یا تفاخر یا خوشی کی علامت نہیں بلکہ غم کی علامت تو یہ بھی ادب تھا کہ میرا اللہ آپ نے اجازت تو دے دی ہے لیکن آج میں فوجیں لے کے آ حرم میں داخل ہو رہا ہوں نا اس لیے فرمایا کہ لم تو ہلحا دن قبلی مجھ سے پہلے اللہ نے کسی کے لیے حرم حلال نہیں کیا کہ حرم میں جنگ کرے صرف میرے لیے اللہ نے حلال کیا تو یہ حلال ہونا کوئی معمولی بات تو نہیں تھی نا کہ اللہ کے حرم میں قتال کی اجازت مل جائے اللہ کے حرم میں اجازت ملے تو اس لیے بھی بعض علماء نے فرمایا کہ حضور پاک نے تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ حضور نے کالی پگڑی مبارک باندھی ہے اس میں کوئی شبو نہیں اچھا حضور نے سبز رنگ جو ہے اس کو یہ تو آتا ہے قرآن و حدیث میں کہ اہل جنت کا رنگ ہوگا جنت میں لباس ہوں گے جنت میں خضر سبز رنگ ہوگا اور شہیدوں کے ارواہ جو ہیں پیرن خضرن سبز رنگ کے پرندوں کے اندر ہیں تسر ہوں فل جنت حضر شاہو جنت میں پھرتی ہیں جہاں وہاں بھی سبز رنگ کے پرندوں کا ذکر ہے ورنہ پرندے سبز بھی ہوتے ہیں سرخ بھی ہوتے ہیں کالے بھی ہوتے ہیں پرندے در قسم کے ہوتے ہیں اچھا اسی طرح یہ بھی آتا ہے کہ میرے آقا کو سب سے بہتر لباس جو پسند تھا وہ تھا برود دلی یمانی یمن کے علاقے سے چادریں آتی تھی تو الما نے لکھا ہے کہ وہ چادریں گتم کی ہوتی تھیں خالص کاٹن کی بنی ہوئی ہوتی تھیں فیا پتوت احمر اور بعض روایات میں آتا ہے اخضر اور بعض میں آتا ہے ادرک کہ ان کے اندر خطوط ہوتے تھے لکیریں ہوتی تھیں سرخ اور سبز اور نیلے رنگ کی ادرک تو بعد نے کہا کہ نہیں وہ یعنی یہ اختلاف نہیں ہے بلکہ کبھی وہ سرخ رنگ کی ہوتی تھی سبز بھی ہوتی تھی اضرت بھی ہوتی تھی تو یہ دو چادریں جو تھیں نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھیں ان میں سادگی تھی ان کے اندر کوئی تکبر نہیں تھا ان کے اندر کوئی شہرت کوئی ریا نہیں تھا تو اس لیے بہرحال تو ایک دن حضور پہ کالی چادر مبارک تھی تو آپ نے اپنے اہل بیت کو اس کے نیچے لیا اور دعا کی کہ اللہ مہا اللہ آہل و بیتی، زندگی باقی انشاءاللہ اللہ تو بات باقی ف اللہ عالم اللہ مصلی اللہ محمد نوال سی الع محمد نوبارک وسلم نیلاد النبی کا ایک تو وہ طریقہ ہے جو آج کل رائج ہو گیا ہے یہ تو میرا بھائی بدا ہے۔ نہ حضور پاک نے حکم دیا نہ کسی پیغمبر کا حضور نے میلاد منایا نہ اصحاب رسول نے منایا نہ اہل بیت نے منایا بلکہ چھ سو سال بعد مظفر الدین نامی ایک بادشاہ گزرا ہے مصر کے علاقے میں اس نے یہ بھی ذات کی جاتی یہ کہ حضور کا سیرت کا بیان کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی و حسنا کو بیان کریں حضور کے شمائل حضور کے اخلاق کو بیان کریں وہ بنا نہیں لیکن ایک مروج بھی ایلاد ہے جو ہمارے ہاں ہمارے انڈو پاک میں بڑا جلوس نکالے جاتے ہیں اور جناب پھر نعت پڑی جاتی ہے پھر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ابھی حضور تشریف لے آئے ہیں اور بعض جگہوں پر تو وہ باقاعدہ نعتیں جو ہیں وہ آلات غینا کے ساتھ یعنی دف بجا کے اور مضامیر کے ساتھ پڑی جاتی ہیں یہ چیزوں میں بالکل بداعت ہیں منقرات ہیں منع بارہ ربیع الاول کے بارے میں بھی اختلاف ہے بعض علماء فرماتے ہیں نو ربیع الاول اور بعض فرماتے ہیں بارہ ربیع الاول کو پیدا اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ پیدا کا مہینہ ربیع الاول ہے ہفتے میں دو روزے رکھنا ہاں سنت ہے یوم السنین اور یوم القی سوموار اور جمعرات میں حنفی مسلق پہ ہوں میری بیوی بی دو سال کا بچہ ہے مدلفہ سے اگر رات کے تین بجے ہم چلے آئے ٹھیک کوئی ہر دن حضور نے اجازت دی تھی رکھا تھا رسول اللہ نسائے اور سیبیاں نے وضافہ حضور نے بوڑھوں کو عورتوں کو بچوں کو اجازت دے دی جو آدمی نواز میں صورت نہیں آتی اب جو کو جاتا ہے وہی پڑھتا رہے لیکن یاد کریں بغیر فاتحہ کے بغیر اس کے نواز کیسے ہوگی یاد کریں اس کو یاد کرنی چاہیے اب کافر نہیں آپ مسلمان ہو ابھی اس کو نہیں آتی ہے اللہ تو مسلمان کے لیے کیا مشکل ہے یاد کرنا ایک دن بیٹھ جائے یاد ہو جائے سات تو آئے ہیں ساری آگے تین آئے کی صورت یاد کر لے بولو اللہ وحد اللہ اس کو نمیر الدال کو فون حصوص عورتیں دستانے پہن کے نماز پڑھ سکتی ہیں بالکل پڑھ سکتی ہیں جتنا بدن چھپا ہوگا اتنا ثواب ہے وہ تو مسئلہ ہے کہ اگر ہاتھ کھلے ہوں نماز میں تو جائز ہے نواز ورنہ تو نہیں کھلنے چاہیے بلکہ پردے میں ہونے چاہیے اگر کھلے ہوں تو جائز ہے آدھا نقاب بھی کر سکتی عورت احرام میں بس ایسے کپڑا لٹکا دے <laughs> یہ عورتیں جو ہیں بالوں کو لپیٹ کے سر کے اوپر ایسے بنا لیتی ہیں یہ بنا ہے حضور نے فرمایا کہ ایسا وقت آئے گا کہ میری امت کی عورتیں ایسے بال بنائیں گی کہ اصل بتل بختے جیسے بختی اونٹ کی کوہان ہوتی ہے تو یہ وہی تو ہے اصل میں یہ ہم بھی کیا کریں نہ نیچے ہم قبر چھوڑتے ہیں سر پہ بھی یہ قبر بنوا لیتے ہیں تو چلو بالوں کی بھی بنا لیں چومنا ہے نا جی نیچے بھی چومنا ہے اوپر بھی چومنا ہے کیا کریں مسلمان قوم ہے عادت ہو گئی اگر مسجد میں آنکھ کھلے اور مسجد میں جماعت ختم ہو جائے تو آپ اپنے گھر پہ جماعت کر لیں اپنے بیوی بچوں کو پیچھے کھڑا کر کے جماعت کر لیں یا توقع ہوگا دو چار آدمی مل جائیں گے باہر جا کے جماعت کر لیں شادی کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے نہیں صرف مولوی مکی کرنا یہ کو مسئلہ ہے یار کہ ہر مسلمان اور کس کے لیے ضروری ضروری اللہ کا حکم فن کے ہو ہمارے ماتابل کو مینسا شادی کرو حضور نے بھرنا ماشاء اللہ شباب من شادی کرو کس کے لیے فرض ہے جس کو گناہوں کا خوف ہے اس کے لیے فرض ہے ناپاک حالت میں وضو کرنا جائز ہے مثلا بیوی بی کے ساتھ ہم بستری کرنے کے بعد ہاں وہ یہ ہے کہ اگر مثلا میاں بیوی بی نے آپس میں مباشرت کی رمضان المبارک کا مہینہ ہے شہری کا وقت نکل رہا ہے غسل کرتا ہے تو شہری کا وقت جاتا ہے تو لمحہ لکھا کہ پہلے وزو کر لے کم از کم یعنی کچھ نہ کچھ تو غسل کر لینا کچھ آداب دھو لے ورنہ یہ وزو تھوڑا ہوگا پہلے تو جنابت میں غسل کھڑا ہوا ہے یہ تھوڑا کہ غسل نہ کرے صرف یہی وضو کر کے نواز پڑھ سکتا ہے نہیں پڑھ سکتا یہ مانا ہوتا ہے کہ بھائی غسل نہیں کر سکتے ہو سارا اگر نہ ملے تو کچھ تو حاصل کر لو نا